رب العالمين والصلاة والسلام والسلام من رسول اللہ حبیب اللہ و نبی اللہ علی الب اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ وآلہ وسلم جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درو شریف نہ پڑے وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حضرت کاری ہوگی اگر کے جنت میں داخل ہو جائیں glaubera, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکات یہاں پر عالمی مدنی مرکز میں مجلس اشور اور اطراف گاؤں وغیرہ کے بہت سارے اسلامی بھائی الحمدللہ تشریف لائے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اسی حوالے سے ایک سوال کرنا تھا گاؤں گوٹوں میں معمولی باتوں پر بہت بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں ایک واقعہ اتار پور شکار پور میں ہوا تھا کہ ایک گدا جو ہے وہ کھل کر کسی کے کھیت میں چلا گیا تھا تو وہاں سے اس نے پانی پیا اور ان کے کھیت میں کھایا تو اس معمولی بات پر باپا ایک خون ہو گئے ایک سو خون ہو گئے میری میری معلومات کے مطابق جو میں نے آخری فیصلہ ہوا تھا نا اس پر اس حوالے سے آپ ہمارے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائیں یہ جھگڑے بہت زیادہ ہوتے رہتے پاپا اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں اس طرح کے واقعات اس بات کے موتا قاضی ہیں کہ وہاں مدنی کام بڑھانے کی سخت ضرورت ہے خالی میں آپ کو بولوں گا آپ نے کون سا اسلحہ اٹھایا تھا اور کون سے بندے قتل کیے تھے اور جنہوں نے ایسا کیا وہ یہاں کون بیٹھا ہوا جس ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیس سن کر مدنی پل کا لین کر لیں گے تو اب اصل مدنی گلدستہ یہ کہ وہاں پر مدنی کام کی آپ کو دوم دھام کرنی تو اس طرح کے لوگوں تک آپ کا مدنی پیغام پہنچے گا اور ان کی اسلا ہوگی کبھی یہ سارے جو جھگڑے ہیں نا ان, ان, ان کا کلا کما گا ورنہ وہ تو ہوتے رہیں گے ہم خوش ہوتے رہیں گے کہ ہم نے خوب اس پر کلام کیا بڑے مدنی پھول بڑی روایتیں بیان ہوئی یہ نہیں ہونا چاہیے غلط ہے لیکن جن کو سیٹ کرنا ہے انہوں نے تو سنا ہی نہیں نا وہ تو اپنی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں جا جا کے ان کو انفرادی کوشش کرنی ہے جہاں جا کر ان کو سمجھانا کبھی کام ہوگا تب آپ اپنے مدنی قافلے بڑھا دیں اس طرف زیادہ مدنی کاپلے سفر کریں وہاں جا جا کر جو مسجدیں جا جا موقع ملتا ہے وہاں اپنے در چوک در وغیرہ کا سلسلہ شروع مدرفت المدینہ بالغان کی ترکیبیں بڑھا دیں بارہ مدنی کام وہ بڑھا دیں گے نا تو اللہ نے چاہ تو یہ لڑائی جھگڑے بھی دم توڑ جائیں گے ورنہ ہم یہ آپس میں بیٹھ کر اس کی مذمت کرتے رہیں گے تو شاید کچھ بھی نہیں بنے گا اور کام کریں کام کو سلام عفلوں میں سفر کرے صلی صلّ اللہ تعالیٰ عالم اجزب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم علّ. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ بپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے منع ہے رسمہ ارے <سلام> بابا جان کی حدمت میں عرض گزار ہوں کہ اگر والدین بزرگ ہوں ان کی بھلائی کے لیے کوئی سختی کرنی پڑے اس کے لیے رہنمائی فرما لیں مگر بیماری کی وجہ سے وہ گھر مینٹلی اپسر کی وجہ سے گھر باہر جانے کی کوشش کریں انہیں زبردستی روکنے کی کوشش کریں اگر تو اس کے لیے راہنمایو گھما دیں کہ آپ کی مدد یہ ہے نا کہ اگر کسی کے والدین میں سے کسی کا کوئی ذہنی توازن خراب ہو جائے اب وہ اس بنا پہ جو نا وہ گھر سے بھاگنے کی والد اگر کریں ذرا اس میں تو روکیں گے کہ ان کا تحفظ اسی میں ہے کہ ان کو روکا جائے اگر ہم نہیں روکتے تو ان کو تکلیف ہوگی حفاظت اسی میں کہ ان کو ہم باہر نہ جانے دیں چونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ اپنے ہوش میں ہے ہی نہیں اور یہ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گاڑی کے آگے آ جائیں یا نہر میں چلے جائیں کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے تو ان کو روکنا ہی پڑے گا ان کو ذر سے بچانا ضروری ہے نقصان سے بچانا سختی سے مراد مار دھاڑ نہیں کر رہی یا بھائی روک دینا ہے دروازہ بند کر دینا لاک کر دینا ہے تارا لگانے اندر سے حبیب صلی اللہ علالحب. پیارے پاپا جان میں کچھ ہفتہ پہلے سن دو تو باپا جان آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے تو باپا جان مجھے ہیپٹائٹ سی کی بہت تکلیف تھی تو شہزادہ اطار سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے شہزادہ اطار سے جب یہ بات بتائی تو شہزادہ تار نے مجھے یہ دم کیا تو اس دن سے آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی پھر آپ کے شکرانے میں کیا کیا یہ بھی سننا شاید پسند کریں گے باپا جان جیسے آپ حکم کریں گے ابھی حکم کا انتظار ہے تو حکم کی تمیز ہوگی میں یہاں بٹھا لوں گا مدنی تریقے آگے پھر بیٹھ جاؤں گا باپا ایسا کریں کہ جو آپ کر سکیں وہیں رہ کر مدنی کام کریں ہر مہینے تین دن مدنی کاپنے میں سفر کی تو پکی نیت ہو جائے تو سبھی کی ہو جائے مدنی کاپنے کی سفر فیضان سندر کا درس دینے کی نیت لداخت با المدینہ بالغان پڑھنے کی صلاحیت ہے تو اس کی تربیت لے کر پڑھانا پڑھانے کی اگر ہے تو پڑھنا, پڑھنا اور یہ سب بارہ مدنی کام لاکھ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تین دن کے مدنی قافلے میں حاضر ہوا ہوں ڈیرا غازی خان سے میرا نام بختیار حیدر اطاری ہے انشاءاللہ نیت کے بارہ مدنی کام کورس بھی کروں گا انشاءاللہ شاء اور بابا جی میرا سوال یہ ہے کہ مٹی کے برتن استعمال کرنا کیا یہ سنت ہے رضویہ شریف وغیرہ میں لکھا ہے شامی کے حوالے سے بھی فتح افریقہ میں تو میں نے پڑھنا یاد پڑھا ہے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی کے برتن سرکار کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استعمال کیے نہیں کیے یہ میں نے پڑھا نہیں ہے برتن مٹی کے تھے اور صحابہ صحابوان بھی مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے اس طرح کا بھی پڑھا ہے اب لفظ سنت کے ساتھ کہ مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے یہ سرا میں نے نہیں پڑھا اس لیے میں مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے یہ جملہ بولنے سے بچتا ہوں یہی کہ نیت تو میں بھی یہی ہے کہ ثواب کے لیے مٹی کے برتن استعمال کروں گا میں نیت اس طرح کرواتا ہوں صلو علیہ الحبیب صلی اللہ محمود اتاری درجے دور حدیث عالمی مندر آدمی باپا جانا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم بعض اوقات مطالعہ کرتے ہیں تکبر حسد ریاکاری بوزہ وغیرہ کے بارے میں اس وقت باپا جان جذبہ ملتے ہیں لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر پاتے باپا جان ایسا علاج فرما دیجئے کہ جس پر ہم عم، ہمیشہ سے اس پر عمل کر سکیں جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے یہ مقبول کہاوت محاورہ ایک بار پڑھ کر ہم چھٹے پڑے ہوتے پڑھتے بھی بے تبجی کے ساتھ بازو کا بے دلی کے ساتھ اس میں پڑھنے میں بھی یہ بہتری ہے کہ آدمی اس طرح پڑھے کہ اس سے کانوں میں آواز جا رہی ہو زبان سے پڑھے تو یہ یاد کرنے میں اس میں بھی سہولت رہتی ہے یاد کرنے میں اور بار بار پڑھے. بار بار پڑھے تو یہ مطلب دل میں قرار گی دماغ میں لقش ہوگی اور پھر جو کچھ پڑھا اس کو عملی جامع پہنا ہے دوسرے کو بتائے کہ دوسروں کو بتانے سے عمل کرنے سے بھی یہ باتیں یاد ہوتی ہیں تو یہ کوششیں کریں گے نا انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا بابا جان آپ نے جو ادر فتح دین دنیا کی انوکی باتیں اور خفیہ کلمات خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جاؤ تو پہلے پڑھ لی تھی اب دوبارہ شروع میں ایک سو ساٹھ سطح ہو گئیں और दीन दुनिया के अनोख के बाद ही बाबा जहां पूरी मुकम्मल पा ली बाजी दिन में पड़ी आठ नौ दिन अल्लाह इनको इस वक्त दू कौन सी मिसे जो आप बता इसमें कुछ याद है अब इसमें दीवान की फैसला करेगी अक्ल फैसला नहीं करेगी दीवान की क्या फैसला करेगी سمجھتے کون سمجھتا ہے حدیث شریف جو ہے وہ تصور کس کس کا ہے اچھا گاڑی نہیں رکھی لیکن بات پتے کی گر گئی ہے یہ ان کو دے دیجیے کیا آپ نے تو مدنی نکتہ نہیں سمجھا تھا شاید سمجھ گیا سر اب آپ بھی کچھ دے دو تاکہ یہ یہ بھی خوش ہو جائیں ورنہ ان کو یہ ملے مدنی یہ تو شروع کر دی ایک مٹھی ہو جائے گی تو مرکزی دار دارالعلوم جامعہ غسیہ رضویہ مصبار العلوم میں میں مدرس ہوں اور حضور کی بارگاہ میں میری گزارش یہ ہے کہ میں تین دن کے تربیتی اجتماع میں آیا ہوں اور گزارش یہ پیش کرنی ہے کہ میں کئی سالوں سے حضور سیدی داتا جویلی کی بارگاہ میں اس نیت اور ارادے سے حاضر ہوتا رہا کہ میرا مرش جو ہے میری طرف کوئی اشارہ ہو جائے تو پھر کئی سالوں کے بعد مجھے جو اشارہ ہوا وہ آپ کا تھا اور آپ میری خواب میں سے شیپ لائے آپ نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کئی منزلیں بھی طے کروائی ہیں اور پھر میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہاں تو ملاقات نہیں ہوتی میں پریشان رہنے اور پھر خواب میں آپ آئے اور آپ نے فرمایا آپ آ جائیں بابل مدینہ کراچی میں آ جائیں آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی حضور میں ہو حضور میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجی علیہ میرا ایک سوال ہے کہ اسلامی بھائی دوران بیان مدنی چینل کی ترغیب دلاتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور یوں ترغیب دلاتے ہیں کہ اس ایپ پہ عمل کرنا یوں آسان ہے کہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں اپنے گھر میں مدنی چینل آن کر دیں تو اس ایپ پہ عمل ہو جائے گا اس کے بارے میں آپ کا رہنمائی سرمتیں یت سے استدلال کو نہ کیا جائے لیکن ایک ذریعہ تو ہے اپنے آپ کو اور بچوں اہل کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مدن چینل ایک ذریعہ ہے درس بھی ذریعہ ہے اجتماع بھی ذریعہ ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا یہ کہہ سکتے ذریعہ ہے اس ساحد پر عمل ہو جائے گا یہ یہ اس میں حسر تو نہیں ہے نا کہ صرف یہ کریں گے تو ہی تو عمل ہو جائے گا باقی وہ ذرائع بھی ہیں اصطلاح کے لیے کتبینی بھی حبیب صلی اللہ سے آیا ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ماں باپ کا ادب و احترام کس طرح بجا لانا چاہیے ایک رسالہ مکتب المدینہ کا ہے سمندری کمبد اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آداب اس میں ماں باپ کے آپ کو معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ سلو لگ ل محمد صدیق ابتاری کاجری کابیناتھ موجود ان کی مدنی کارکردگی جو لکھی ہوئی ہے ہر ماہ تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کرتے ہوئے ان کو بارہ سال ہو گئے اس شر جمع کرنے میں بھی ان کی نمایاں کارکردگی ہے یا نمایاں ترقی نمایاں ترقی ترقی تقریباً ماہانہ بائیس دن کم مویشی اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں باہر خاص میں رہتے ہیں لیکن نواب شاہ اور دیگر علاقوں میں مدنی کاموں کے لیے مدنی کام اور مشر واترا گاؤں کے حوالے سے ان کا جدول لیتا ہے اور ہر بارہ ماہ میں ایک ماہ کا مدنی قابلہ ہوتا ہے یہ بھی چار مہینے تین دن بھی تین دن کبھی تھل چلے جاتے ہیں ایک ایک مہینے کے لیے کبھی کہیں ماشاء اللہ اور ابھی یہاں تربیت اجتماع ہے سب سے, سب سے زیادہ کو لیا سب سے زیادہ تعداد ان کے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد کا دریک کی ہے ان کو کیا تحفہ ملے مدینے کا مدینے کا ٹکٹ چاہیے آہ! انشاءاللہ ان کو مدینہ کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا عمرہ شریف کا ان کو ٹکٹ انشاءاللہ شاء تحفے میں ملے گا مبارک بار اللہ استقامت نصیب فرمائے اور دوسروں کو بھی اللہ کرے یہ جذبہ ملے کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے علی الحبیب صلی اللہ علیہ صل وسلم صفدر علی پنجاب چنوٹ یہ ہمارے ساتھ لاما جو ہیں یہ دست بوسی کے خاصی میں دست بوسی کی اجازت دو دست بولی ہوگی جیسے ہاتھ ملانے کی شہادت میں حاصل کر لوں دیکھو نا ان کی محبت پنجاب سے آئے وہ شیر بھی تو وہ بھی وہ بھی پنجاب سے آپ کا شیر بھی تو ہے نا مجھ کو اے اتار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیرا پار ہے کرم فرما مدینہ مدینہ یہ بتاؤ کہ عوام کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے یا علماء کا خلا? علماء بس اولاما علماء یہ دستوں سے امتیاز جیے مجھے ان کی ملاقات سے مشرب ہونا چاہیے میرے لیے بھائی سے شہادت اس کو سمجھنا چاہیے حبیب صلی اللہ امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ داؤت اسلامی میں سلو علن الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ کب شامل ہوا اور یہ کس وجہ سے کیا دیکھ کر ایڈ کیا گیا یہ وہ حرم تیے بین میں دیکھے تھے علی النبی لکھا ہوتا کہیں کہ کی بورڈ لگے ہوتے وہ جس نے بھی نعرہ پہلے لگایا اس کے ذہن میں یوں بیٹھ گیا کہ وہ علی الحبیب لکھا ہوتا ہے تو اس نے اپنے اظہار کیا اس طرح بھائیوں میں چند سے میرا جی چاہتا ہے یار اجتماع میں اظہار کیا میرا جی چاہتا ہے کہ بس یار ہم سلو علی الحبیب حبیب بولے اور سب دروش بھی پڑھے تو یوں مطلب وہ سلو عل اللہ حبیب اللہ نے اس نعرے کو اتنی مقبولیت بخشی کہ اب یہ سنی ہو کے تو میرا خیال ہر جگہ لگتا ہوگا اجتماع میں جلسوں میں آستانوں پہ میرا گمان ہے کیوں کہ اب سلو الحبیب سے اختلاف کون کرے گا تو یہ سب جگہ ورنہ کم از کم دعوت اسلامی کے اس میں تو یہ ہماری ایک طرح سے پہچان بن گئی سال سے کس سال سے یاد نہیں ہے آتے ہوئے باپا میری نے کہا تھا کہ ویر اللہ سنت سے نا کے لیے دعا کروانا اللہ مدینہ سب کے لیے چل مدینہ کی دعا کر دے بپوا بہت دور سے ہے بپا سب کو دعا دے بپا سب کو چل مدینہ دعا دے دے بولا لو گری بو کو بولا لویا رول بولا لو گا گری کو जाओ, जाओ, जाओ, जाओ, जाओ सी باقرتی کابینہ سے محمد آپ کا ایک شعر ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تری دھوم ہو بابا جان ہمارے وہاں پہ اس کے بارے میں کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ اس میں اپنی دھوم مچانے کی جو ہے یہ طلب ہے تو اس کے بارے میں آپ گاؤ کے اسلامی کی دھوم مچانے اس کا بولا کہ کیا اس میں حرج کیا اس میں وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ اپنی واہ واہ کرنے کے لیے اپنی کسی فرض کا پکڑنے کے لیے فرض کا نہیں تنظیم کا تو کیا اس میں پکڑ کے گرفت کیا ہوتی انہوں نے کچھ اس طرح جو ہے وہ کہا تھا یہ اس میں جو ہے وہ اپنی اپنی تنظیم کی اپنی جو بھی جماعت واہ بنانے کے لیے یا اس کی ہاں تو ہم واہ تو کے واوا تو, تو کریں گے نا داود اسلامی کی واہ کرتے ہیں مدنی چینل آ آ مدنی چینل کی واہ کرتے ہیں یار لوگ اپنے بچوں کی تو وعبہ کرتے ہیں دعوت اسلامی تو ہمارا مائی باپ ہے اس نے ہم کو بولنا سکھایا ہم کو مطلب سنتیں سکھائی اس کے رسول کی شدھ مدینے کا غم دیا درد دیا تو جس کا خانہ اس کا خانہ ہاں اپنی ذات کی جو واہ کرے نا اس پر چلو کوئی اعتراض بنتا بھی ہے داود اسلامی تو ایک فرد کا نام تو نہیں ہے لاکھوں لاکھ مسلمان اس میں شامل ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو غلط نہیں ہوئی ہو حضرت کو جو فرمانا چاہتے ہو ہر برس وہ کافلوں کی دھوم دھام آہت سنیے اور غفلت کیجیے بتائیے شعر کس کا ہے اب یہ جس کا شہر ہے وہ شاعر کیسا میں دوم دم وہ بھی دوم دھم کی بات کر رہا ہے جانتا ہوں شاعر کون ہے جواب درست ہے میرے الاد کا شہر ہے یعنی کہ ہر برس مدینے کے قافلے رواں دواں ہوتے ہیں حج کا موسم آتا ہے تو خوب کافلے سفر کرتے ہیں دوم دام ہو جاتے ہیں ہم سنتے ہیں پھر غفلت میں پڑ جاتے ہیں ہم خود جاتے ہیں یہ مفہوم بنتا ہے مدانی چینل نے میڈیا کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے <سؤال> الحمدللہ للہ یعنی کہ پاکستان مجھے تو پوری دنیا کا معلوم نہیں ہے کہ بھائی ایسا چینل ہو جس میں عورت اور میوزک نہ اور درست قرآن و حدیث کی جی روشنی میں درست وہ کی جاتی ہو سنیت سنت یہی درست ہے الحمدللہ جب جو سکرین پہ آتے ہیں وہ عورتیں ان کی پفنگ بھی کر رہی ہوتی ہم کو تو پفنگ ہم نے گھسنے نہیں دیا پپنگ کو ہمارا شیر جو ہے نا یہ بڑا حضیر جواب ہے سورا کو اس لیے میڈیا کے آدمی نے شروع میں کہا کہ تم لوگ پفنگ کیوں نہیں کرتے کیا ہوتا ہے پسینہ آتا ہے پفنگ نہیں کرتے تو بولا اس سے کیا ہوتا ہم تو ملتان کے ہمارے لاکھوں کے اجتماع میں ہم لوگ پسینے میں بیان کرتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر اسکرین پر پسی نا آ گیا تو الحمد تو بغیر پپنگ کبھی زندگی میں پپنگ میں نے بھی نہیں کروائی پتہ نہیں ہوتی کیسے سنا ہے عورتیں بھی کرتی ہیں مرد بھی کرتے ہیں تو اس میں چینلز میں کو زیادہ پتا ہوگا نہیں جو اسکرین پر آتے ہیں ان کی